आप से मैं विवाद कहूंगा कीजिए मतलब आने वाले हजार पूरा साहब ये जिन्हें कालीम करें ताली पीने वाले हजार मौका मिल सके और भाग्य मिल मेरे भाई जो चार मारक कदम अगर जिंदगी में वो पॉजिटिव होगा जिस रोज पशुआलम زمین کے بیٹے کو में میم میں پہنچائے گا اور سب سے فضل سے تو میٹم کے بندے کل جائیں گے ہم جو آج لوگ کہتے ہیں کہ ماحول یہاں تو تقریر کر دیتے ہیں سب سے بڑے تو کر دیتے ہیں یہ تقریر کہیں اور جاتے کرے فلم پتا چلے آج سے ایک سال کور میرے پاس چار نہیں ملے اسمبلی کے اندر کھڑے ہوٹل ایوارڈی والا ہے کھڑے ہوسٹل گہر عجت کو راج کو جب, جب چھوڑا ہے ان چار کامنی لازمی اور اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس ٹکٹ پہ ڈر ہیں میرے بھائیوں جنگ میں ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں اس وقت مسئلہ نہیں ہے اس حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بہت لے لو یا سوائی لے لو یا بومی دے دو ہم نے کہا تم جاؤ یہ دونوں ہماری ہیں یہ دونوں زمیاں ہماری ہے چھوٹی وہ زمین ہے جس کے اوپر بندی ہر چلے سائنسدار کی بابا ساخت صاحب سا خریدے ہوئے یہ سا <سؤال> بابا سادت جس کے پاس پانچ ہزار کوئی ٹیچر نہیں تھا اور یہ آپ بھی لگتا ہے آپ نے اپنے کتنے کا دیکھا تین سو تین سو روپئے سے بابا سادہ چل جیتے ان سے جو تین مسئلہ کی تھا جس سے بڑا زمین میں آپ کے سامنے وہ چہرہ بھی لانا چاہتا ہوں جو چہرہ لاتے یہ بابا کی مزدوری کرتے ہیں مسلوں کی تعمیر کرتے تھے وہ کھیلا لگانے والا تبدیل عرض دن جن سے نواب اباد اللہ تھے salam ya allah niqara butanur ya allah niqara butanur niqara butanur niqara butanur ya allah niqara butanur منگ کے بعد بغیر کسی گلو کے بغیر کسی آپ کو ذمہ دار دلانے کے میں घटे तो झंड की गर जमीन पर आकर देखें जहां हमने साइकिल से सवारी करने वालों को चेयरमैन सिर पर बिठा दिया है झार में आकर देखें اللہ کے مدد سے اڑتالیس سیٹوں میں تھے اکتالیس ہزار بھاپا نے جیتی ہے اور جو باقی تھے وہ بھی اس بار دھاپا کے ساتھ آ گئے ہمارے چیئرمین چوبیس سلطان تھا ہمارے ہمارے ادر چیئر جیل میں انہوں نے جیل میں ایکشن لڑا جیل میں جیتے جیل میں ہی چیئرمین رہ گئے اور یہ ہمارے مقام چیئرمین سلطان آپ ہزار تصویریں گے کوئی نوٹر میں بتایا کسی دیر کے سارے کار ہو جاتے ہیں جیسے ہی پانچ بچ کے دس سیٹ ہوں گے پانچ چاروں کا ختم ہو جائے گا اور حضرت خواہ کے ساتھ ہی افرت کی نماز پتا کریں گے تشریف چاہتے ہیں سارے اسلامیہ جان جیل حضرت مولانا فاروقی آسنواد کا دوسرا نام کا دوسرا نام جب مل Allahumma <laughs> sallallahu <laughs> ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ہندی کا دن والے کل مشکل کے کہانی کی افغان میں کام کام کرنے کام کر نام طرک گرام سے منورت ہے ابھی تک میں صاحب کے بارے میں آپ کو سنتے ہوئے اور یہ شاہجہ کے لیے یہ اللہ کر میرے بھائی یہ لائن کا دینا ہے اس لئے کے بھینے بھارت کے عریب کی لائٹ ہے اور انہیں ماد اسی لہر میں تیرہ آئی بائیس تاریخ کو درگا آم لوگ پہ نمبر اہم شاہ اسلام سے آم گاؤں لری بھائی تیرمبر ایک ہے سرمبر ایک خان کھا گاؤں میں گریب ایک رام جس طرح پیغمبر کے سہارا سے مقرر تھی پیغمبر کے سہارا ایک عقیدت کا اظہار کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ سے نہیں کر کے انتظار گھر کے اس کے اسلے گھر کے آپ کا ہر کے اوا ہر کے افغان اور آمدانے ضرورت جس بار اور محبت تعریف نے ہر کے ساتھ کے پڑھ کے آواز ہر کے رسمانے کی کو تصدیق کیا اگر آپ کے آدمی ہر کے اندر آرام ہے کچھ اور واضح ہے تو ان کے اہم کو کہنا ایک آدمی حلق کی آب و کو آفر رہا ہے اور ہر کس متعدد کہتا ہے اس سے بڑا اجام اور آفت دنیا میں ہوئی اس لیے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں حضرت حضر کو حضرت حضرت حسین کو تو انہیں یا صدی کے عمر کے دروازے پر پاتے ہیں یا باو کے حمل کے دروازے پر پاتے ہیں یا عثمانی کے دروازے پر سب حالت اور عمر کا آمدار ہے مسلمانوں کا عموم ہے علی عمر ہے اتنا بڑا فقیر اتنا بڑا دماغ جب کفاس میں بے مثال ہے خطابت میں بے مثال ہے ادب میں بے وشال ہے بلاس نبادال ہے تمامات کی بے وثال ہے رسول اللہ کی لہور کی نئی وشال ہے بادشت کی بے وثال ہے حیدر القرا میری شال ہے سال ہے نربت کا رابطہ ہونے میرے انصاد ہے اتنا بڑا نمام میرا جی جاتا ہے کہ اس نام کو نہروی فہمی کو پہرمراس سب سے بڑا نام تھا उसी कहीं को मैं हम के लाभ सबसे बड़ा तकलीम कर लेकिन जब मैं उसी कहीं को देखता हूँ के वही कहीं को सड़ा ایک اور ہستی کے دیجیے آپ سے کھڑا ہے اور جب کوئی فوٹ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری ہستی کے دیجیے آپ آن سے ہے اور جب وہی فوٹ ہو ہے تو پھر تیسری ہستی کے دیجیے آپ کا ہے تو پھر میرا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا عماز جس تجیب کے پیچھے کھڑا ہے میں بھی کسی تجیب کے پیچھے کھڑا رہا ہوں اتنا بڑا عماز جس کو سال مانتا رہا میرا یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی بھاؤ کے پیچھے پڑا جاؤں اتنا بڑا آدمی جب اس بھاگے دینی کے پیچھے پڑا ہے تو میرے سننے فیصلہ کر لیا کہ دوسرد نے چڑھایا دو میں بھی اسی کے مثال اس صحیح کے پیچھے بڑھا لگا ہوں میرے بھائیوں میں علی المرتض کو امام مانتا ہوں لیکن علی کو ابو بکر کا امام نہیں مانتا ہوں عمر کا امام نہیں مانتا ہوں عثمان کا امام نہیں مانتا ہوں کیوں کہ علی المرتض نے شدید کو اپنا امام مانا عمر کو اپنا امام مانا عثمان کو اپنا امام مانا تو جس نے جس کو علی نے مانا اسی کو سلیوں نے مانا جس کو علی نے کہاسی کو جنازا تو یہ قصور میرا نہیں ہے یہ قصور علی ہے اگر میں تعلق کی عادت کو ایمان کہتا ہوں تو یہ میرا قصور نہیں یہ علی کا قصور ہے اگر عثمان کو مانگتا ہوں تو میرا قصور نہیں یہ علی کا غصول ہے اس لیے کہ چودہ سوزاگر ہے شیرانے کو ایمام مان لیا عمر کو ایمام مان لیا عثمان کو ایمان مانگ دیا آج خبیلی ہو اس کا کوئی چیلا ہو اس کا کوئی نام لیوا ہو اس کا کوئی ایمام ہو نام علی کا لے کو گالی دے میں کہوں گا یہ گالی سدید کو نہیں گئی یہ علی کو نہیں ہے نام علی کا لے گالی کو دے میں کہوں گا یہ علی کو جب تک انسان صدیق کا غلام نہ ہو علی کی غلامی کا ختم ہوتا ہے صداقتیں سدی کے عدالتیں فاروق آجمے اسمانے بنی سجات کے علی بڑے اجنتے معامل میرے یہ مطلب تھا کہ ایک شخص علی اور نواز رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور ابو ہوئی یہ ہو سکتا ہے میں اب اپنی فصل باسمت الزارہ کا جنابہ مدینہ وغیرہ نے پڑا سب سے لڑکی رسول اللہ کی مفاد ہو چکی ہے چھ ماہ گزر چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھاپی ساری باتوں کو چھوڑو ابو بدلتا انسان کرو گے تو مہاتما گاندھی کے گھر گھیر نہیں سکتے امام اکبر اکبل سدیپ اکبل اکبل اور امام اوور کا جسے انسان کیا اس کو شدابی اسی طرح نہیں جس نے مداوع جس نے مداوع اس کو دس اردو کو ستر پڑے جس نے جس نے سامنے پروس کا ساتھ کیا ایک ہی نہیں کر دیا اور ایک اس کو بھی بھرتا ہو اس کو جس نے ملاقے اندرے کا اشتہار کیا اس کو کیا کر واہ واہ اورلام رحمان فاروق ہیرا کے اسلام علام فاروق جس نے خدا کی جس نے خدا کے صلیبے کا انکار کیا اس کو کیا ملا اور پتھر مارے لوگوں نے پتھر مارے کس نے مارے لوگوں نے مارے کیوں مارے کہ یہ خدا کے لذیذ کا ہے ہر ہاتھ نے سات سات پتھر مارے تین برس کا تین بھاجی کسی پتھر پچیس آٹھ ہاتھی کو اور بارے نو لیکن جب نبی کے طریقے کے ممکن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم نظام بتایا نظام نے برتن ہوا نہیں اللہ کے طریقے کے ممکن کو لیکن جو ندی کے تجے کا نوکر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا تھی اور آپ مانوں جو ندی کا تھا نام اس کا بھی سے شروع ہوا اللہ کے زندے کا موقع تھا نام اس کا بھی وہی چین سے شروع ہوا ہے بھی بڑی عمارتیں بہت بڑا آپ مجھے کیسے مار میں کہتا ہوں کہ جس نے اللہ نے اس کو کروایا نکل جا نکل جس نے ندی نے بات کیا وہ جو ہے کوئی ایک مہینے سے نکلا ایک جنگل سے और ये बात हम आपसे सुन रहे जिसमें कलना के तरीके का उसको सदांग और जो धनी के तरीके का नाम किया उसको सदांग और कितना एक आप आए कहना धन के तरीके का होता है कितना आप لیکن اللہ داد نے آپ کو آپ نے بارے میں پڑا ہوا ہے کہ شاید آپا پر پہلے ہی بڑے مقدمات تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان پر تو بڑے مقدمے ہوں گے اس لیے یہ قانون کے بولنے لگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ کیا کہ اس کا انتظام بڑا یو ہوا کہ پوری دنیا کے اندر جو قانون ہے اگر دس آدمی اپنے آپ کو مارے تو ان کا تک کوئی ایسی کام کرنا ہو جائے ہو جاتا ہے ایک بچہ بازار سے گزرا اور چھری لے کر لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کہیں اپنے آپ کو مارنا ہیں پکڑتے نہیں اور اگر دس آدمی مل کر اپنے آپ کو مارے امریکہ ہو یا برطانیہ تو وہاں کی سماج کوئی کام کرنا ہو جائے پورے نہ ہو جب ایسا قانون ہے کہ ایک بچہ چھری نہیں اپنے آپ کو مار سکتا بل بچے نے ڈالتا تو پولیس پکڑ کر لے دی تو ایسے وقت میں چھڑیا ان کو کون مارتا میں مارتا تبدیل یہ پور بھارت سے قتم ہوا تو مربانی ہے اس لیے تم پریشان نہ ہونا میں اندر نام کروں گا کہ انہیں بھی سے دربار سے دکھاؤں گا مغرب ڈپٹی کمشنر کا دس تاریخ کو اس کو اپنا سدیو میں اور اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے لیے باقاعدہ درخواست کی تھی نہیں درخواست کی تھی کہ ہمیں دنیا مارنے کی یاد نہیں جائے پوری دنیا میں دستی ہو سکھ ہو کسی اور نے کبھی اپنے آپ کو مارنے کی یاد نہیں ہو اپنے آپ کو جو آپ کو سنا ہو اگر سولہ کی مانگی ہے ان کو تو بچا سارا جب ان کا ہے کام اسکول کا ہوا ہے تو آن ہے کام کے برائے کون بچوں کو گھومنے لگ رہے جب آؤ کون بچڑے کو پوجنے کی تو جب بچڑے کو پوچھنے تھی تو حضرت نے دوسرا اسلام نے حضرت حقوق اسلام کی پکڑ لی قرآن میں واقع ہے کہ جب لوگوں لاکھات کی ملاقات میں حرکل اسلام نے رو کر کہا کہ میری ماں گئے بھائی میری درپڑے میرے بابے نے کہا لیکن قوم کے بارے میں دکھایا میں قوم کو تباہ کروں گا اب قوم رونے کی جو ہم نے دوسرے کو پوچھا وہ کہ میں صرف سدھا دیتا ہوں اور وہ سدھا تمہاری دنیا ہوگی وہ یا پہاڑا ہے وہ سدھا ہے سب تنوع ہوا مان سب سے اندھا چند مان کے بات سے آپ اپنے آپ کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مارو سب کہ اپنے آپ کو مارو یعنی جنہوں نے بچڑے کو سنا ان کو ساری اپنے آپ کو ماروں گی اور جنہوں نے بولنے سنا نوجوان نوجوان جنہوں نے بچڑے کو سیکھا سردار ان کو نہیں مارنے کی اپنے آپ کو جنہوں نے گھوڑے کو سن لا سردار ان کو سنی اپنے آپ کو لاحو سوٹے کو چھڑکا مارے باقاعدہ گورنمنٹ سے لاگو لے کر آ ہیں اور جب یہ بھی دیتے ہیں کہہ رہا ہاؤ کو ملتا گور آئے کو کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مارا ہے مارے گھر جا رہے میں جا رہی پولیس کا بہت دن جانا ہے دس دن پہلے پورے پر جانا ہے مندی پر ہے پورا پر ہے کبھی کیا ہے یہ پہچان اس لیے ہے کہ انہوں نے جھجھیا کیوں آتی ہے اس سے پریشان ہے کہ ان کی سب ادارے ہو کرتی ہے مطلب ہے ایسا مطلب ہوتا ہے مطلب ہندی کو کہیں کہ نقصان کا لطانس چاہیے اپنا آپ کو مار اور عبادت عمارت کا میں کبھی نقصان ہوا میں آپ دیکھوں ہمارے برفار اور خطرناک سی کا ہو اور خطرناک جی کو رکھو ان خطرناک چیزوں کو جو بات رکھو ان کو بتاؤ ان کو اور صرف ایک سردی اور دوسری سر کرو گوشل گورمنٹ لانی کرو آپ کہو گے کہ ہر کالا کتاب کون سا ہے مجھے کہہ سکتے ہیں ایسا تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کی کتاب ملتا ہے کہ کالا وبا جنگل کو کرتا ہوں اس کا تو آپ کہو گے کہ ہر کالا وباس اگر جنگلوں کا ہے تو کوئی بات نہیں جب آدمی مرے جنگل میں ہے جن کا دیکھیے मैं گاؤں کرا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کام صبح دس بجے صبح مارک کے بعد آپ میرے پاس آئیں تو دیکھیے گزر کر کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں آپ ہو گئے کہ आ, जाएं। जाएं। तो पता सब जाना था इन्होंने सबसे पहले के बारे में बातियों के बारे में या भैर के बारे में रामो चार नमो बड़ों की राम लमो सरों की ईजा ईजा के लोगों ने सिपायत हाँ पाता رضاکار ہونے کی حیت سے پوری دنیا کے شیرا کو چیلنج کر چکا ہوں کہ وہ نواز جو علی نے پڑھی تم اپنی دادت کر دو وہ نواز وہ کلمہ جو علی کا تھا تمہارا نہیں وہ قرآن جو علی کا تھا تمہارا نہیں وہ روزہ جو علی کا تھا تمہارا نہیں وہ حج جو علی کا تھا تمہارا نہیں فرائض میں باز میں کلمہ میں قرآن में, آیات میں عبادت میں بچے میں مزید میں امامت میں افتلاح نے ایک چیز دوتا بچہ جب تم کرتے ہو کہ کبھی لیتی ہوئے ابھی نے ڈالنا پڑا لایا جن کا محمد کرنے کے کتنے ہیں اتنے دھو کو پانچویں جماعت کے بچے کے لیے تین جہاز آیا تھا اس کافی میں آیا تھا کنوا لکھا لایا محمد رسول اللہ حرید العلی اللہ وسید الرسول اللہ خلیب اللہ اس کے کتنے ہیں اتنے دل ہیں مسلمانوں بتاؤ جو کرنے کے دو دن سن پڑتا ہے <سؤال> <ترس> आ, آ, آ, آ. <سؤال> <سؤال> تو بھی مسلمان جس نے پانچ بڑھے وہی مسلمان کسی تو ہے یہ بتا تو کرنے کے دو دن پڑے تو بھی مسلمان جو کرنے کے پانچ دن پڑھے مسلمان کبھی عبادت نے وہ کیا میں کہتا ہوں عمارتوں کو چھوڑو کتابوں کو چھوڑو جو غالیہ <سؤال> محمد کے صحافہ پشیا نے دی ہے ان کو بھی چھوڑو صرف کلمے کی بات کرو ایک کلمے کی بات کرو جو کلبہ مرحمت نے پڑھا وہ دو چلوں والا <سؤال> جو علی نے پڑھا وہ دو چلوں والا جو حسین نے پڑھا وہ دو چلو والا جو بادروں نے پڑھا وہ دو چلو فلام کو پرتی سو والا سمسیا کے دبت ہوئے وہ کرنا دو رہا سہی یاتیاں وہ کرنا دو رہا کرنے کے لیے سوچ لوگ میں دستک شہید ہوئے دوڑا خاص شہید ہوئے دو چوارا اور جس کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار اردو شہید آئے وہ ہر کا ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी परते है तौर पर रहा सहाबा परता कर्म कर दी करा कर्म से जो दो है दायमी बने तीन बने चार बने बताओ حافظ القران نبیوں کا کلمہ توذہ والا محبت کا کلمہ توذہ والا صفات کا کلمہ توذہ والا علی کا کلمہ توذہ والا طاقت کا کلمہ توذہ والا حسین کا کلمہ توذہ والا جب میرے کو ملے جس سیا نکل والا پانچ کلو والا لا دلہ محمد رسد اللہ علیہ اللہ لا دلہ محمد رسد اللہ علب اللہ سبھی بکرجر مسلمانوں ایک بات کیا کرو سیا کا کلم اور ہے مسلمانوں کا کلمہ اور मेरे भाई साहब समझो है, है, है आपकी है मैं कहता हूँ भगवानों को छोड़ो इमारतों को छोड़ो सिर्फ कलमे की बात करो ठीक है करोगे कलमे की बात आहिंदा कलमे की बात करोगे शादी की बड़ा शादी اس میں دو سو چوہتر پڑھے شاید کہنا ہے کہ ہمارا کلبہ پانچ کلو والا دین رات میں من چھیا بچوں کا کلبہ پانچ کلو والا کلبے کا تو ایک نفل بدل جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں لیکن اگر تین جو اپنی طرف سے ملا تو مسلمان جاتا ہے اگر تجھے نہیں بتایا اگر مل جگہ کام تو اس لیے کسی ہمارا इसमें तो सूल की बात तो हमारा तो नहीं और कभी तो ऐसा रहा पाना था कि दूध अलहला हो पानी अहरा हो जाओ वो आया है या नहीं दो सिर्फ जब समझ चार मारत के बाद ये कूल ये आवाज चार मारक के बाद आदम भारत में असम्बली बोला चाहिए ابھی ڈھنگ کے بلجیاتی انتخاب میں بلجیاتی انسان میں بڑے بڑے پور پورے جماعت اس کے لوگوں جماعت تمہاری کم تمہاری مالی جو رکاوٹیں متا آئی ٹی والوں الیکشن کو یاد کرو ہم نے الیکشن میں تمہارا ساتھ جاؤ دیا. دیا نہیں جا رہی ہماری تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے ہماری جنگ صرف شیعہ ساتھ. کس کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم نے کی؟ کیوں کہ شیعہ نے تلمبر کے سہاستا کو مار دہن کی جان کی اور کتابوں میں لکھی وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے تھے کہ تم سختی کرتے ہو تشدد کرتے ہو لیکن اٹھائیس ستمبر کو جب میں نے کالے کو اور اس کی آپ کو بھرتی ہر ایک کی جس میں اس من رام جن میری نے لکھا کہ ہم اپنے بھر کا نام ترندر لکھا جائے تو وہی وزیر اعظم کان پہ سرپار اب ہمارے موسم کو حکمران بھی سمجھ چکی اور سوائے دہار ایک تاریخ سال ستھا ان شاء اللہ جس نے سیاح کی ایک سو دس کتابوں کے فوٹو پوری دنیا میں انہیں کتابیں پاکستان نہیں مل اسلامی ملکوں کے سوال کو لگا کیا مسلمان ہے اگر کوران ہماری زندگی کو رابطہ لگا تو آدمی کا اسمبلی میں لگے میں ہماری جنگ کسی کی جم نہیں ہے ہماری جنگ سیلت کے پروتوں کی جم نہیں ہے ہماری جنگ کا ہے ہماری جنگ ترمت کے ساتھ ہماری جنگ ترمت کے اہلائب کی جگہ ہے ہماری جنگ رسول اللہ کے غلاموں کی جنگ ہے یا نہیں ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہ بہت چڑھ سے خروش ہو جانا چاہیے یا ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے میرے لندر میں تین ملوت کر دوں گا انٹرنیشنل تو کیا بتانا یہ بھارا سر آدمی منظر کی مہربانی میں نے میں نے سونا گھر کا تبدیل <سؤال> کسی کے افغان باغ یادوں کی بڑی لگنے اور آج میرے دس میں وہ کتاب کو نہیں کی اس میں ہم لوگ کتاب میں لکھا کہ آپ کو آپ کا دشمن ہوئی نہیں جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو سب کلو کلو کر کے کیا تھا سات ستمبر سے جب ساڑھوں سے بھٹو نے ساقت خراب اس سے پہلے بھٹو کو وہ تھا ہوا خیال ہوتا کتاب کرنے والا اس کو بھی چند پڑا تھا اکڑی والے کہا تین سال سیکھایا جا کر شہر کے گھر میں بڑے طاقت کے دفتر نے ان لوگوں کو تین لیکن انہیں لوگوں نے کہا کہ میری لائک نہیں مسلمانوں اللہ نے اگر سلام کی قدرت نہیں تو یہ کمری یہ اضاف یہ حکومت یہ الیکشن کے لیے نام سب کیا ہے کوئی نہیں کہ وہ نالیاں بنوائے گا اس لیے نہیں کہ کڑکے بنوائے گا اس لیے نہیں کیا پوچھ بنوائے گا اس لیے نہیں کہ جناب سراپ تسلیم کرے گا اس لیے کیا جواب اتنا میں کوئی کے میں اسمبلی میں لانی چاہی چاہیے ہم اسمبلی میں جانا چاہتے تاکہ آئینی جنگ ہو جنگ آئینی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے ہم آئنی جنگ ہم ایس پی ہو ڈپٹی کمشنر ہو ڈی ایس پی ہو اے ہو پولیس فائیو ہو میں تمہیں کے طور رہا ہوں ہماری تمہارے ساتھ کوئی غرب نہیں خودی ابر ومر کو باہر لکھا ایمان کی سورت نے انہیں پیشن تین زمانے میں لاہور میں حضرت عائشہ کو سوائبہ لکھا گیا پیگمبر کی بیٹی روکیہ کے بارے میں کل محنت غلام حسین نے کون اسکول میں لکھا کہ پیگمبر کی بیٹی روکا کو تو ہو گئی تو مردہ بھارت ہوئی اس مونیت شفایت اس کبرت کے خلاف جنگ کر رہی ہے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے ہم نے کوئی باپ کی ان کی جانور نہیں ہے اب نے سنگھ ابھی کی ماں بن سب کی بند نہیں اپنے اپنے جنگ نہیں ہماری جنگ تک امت کی معروف کی جنگ ہماری جنگ وہ امت کے گھر جان کی جاند ہے ہماری جنگ نبی کی بیٹیوں کے لیے جنگ ہے ہماری جنگ وہ امت کے آبرو اور تدر کی قسمت اکبر کی جانب ہے اس جنگ کے راستے میں میں جاؤں نہیں بات کا رکھ والا کے گا nhưng chúng ta l Anh ta vẽ đó họa như một người không biết sẽ gió hại anh tôi không biết tất cả những người thật đã lựa nói thân phải gió vị trongー Pháp thân của سن <سؤال> کے ہر دع مجاہدیل <سؤال> کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے ہرے ہر پہ ہر سدا مجاہ دین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہد دین کے لیے سدا مجادین کے لیے میرے نبو کی ہر دعا مجاجین کے لیے علاجین کے رات تے پتا کنور سجا علاجین کے رات تے پتا کنور کے سجا جدا گھروں سے ہو گئی جو تیرے دین کے لیے جدا گھروں سے ہو گئے جو تیرے دن کے لیے ہر ایک گھر ہر سدا مجاد دین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین کے لیے خدا آئندوں کی زندگی دراز ہو خدا آئند مجاہدوں کی زندگی دراز ہو جنگ جن کی سلطنت نظر زمین کے لیے جنگ جن کی سلطنت ندر زمین کے لیے ہر ایک سر ہر صدا مجاہدین کے لیے میرے لبوں کی ہر دعا مجاہدین لیے ازمبلند ترم در امر نیل کی ابھی ازم بلند ترم در امر کھیل کی ابی سور کی دعا میرے شاہ کے لیے کی دعا میرے کے لیے